السلام علیکم ورحمۃ اللہ امید ہے انشاءاللہ بھائی میری آباد کو سماعت فرما رہے ہوں گے رضا بھائی آپ کلام پڑھنا چاہ رہے تھے تو مجھے آج تاخیر ہو گئی اصل میں آنے میں تو ابھی درس کے بعد آپ پڑھ لیجئے گا اگر آپ کے پاس چند منٹ ہیں تو درس سماعت فرما لیں تو اس کے بعد پڑھ لیجئے گا امید ہے انشاءاللہ شاء آپ محسوس نہیں کریں گے اچھا یہ بتائیں یہ روم کھلا ہوا ہے وہاں پہ بیلیکس پر بیلیکس پر اگر کوئی بھائی ہیں تو مجھے انوائٹ کریں وہاں پہ وہاں تو روم ہی نہیں ملتا بجی کو وری کچھ یہاں کا جی جی خیر مبارک خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا یہ بیلیکس پر مجھے انوائٹ کر لیں کوئی بھائی ڈیلیکس پر روم کھلا ہوا ہے یا نہیں ڈیلیکس پر روم کھلا ہوا ہے یا نہیں ایک تو آپ بھائی جو ہے نا بہت دیر سے جواب دیتے او ہو روم اوپن نہیں ہے جی السلام <تصفح> <تصفح> جی یہ کسی بھائی نے مجھے انوائٹ تو کیا ہے تو یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ اس ٹائم اگر آپ بھائی روم کھولیں گے تو रूम کیا ترقی पर گی روم تو وقت پر کھل جانا چاہیے اگر کبھی حاضری نہیں بھی ہوتی ہماری لیکن کم سے کم روم تو اوپن ہو ابھی جتنے بھائی یہاں پہ فالٹ آپ پہ ہیں آپ ذرا جلدی دیوالی جی بھائی آپ لوگ اپنا آئی ڈی بنائیں یہاں پر اپنی آئی ڈی سے हो ان ہوں ستائیس इस ہے اس وقت اچھا روم اوپن تھا لیکن مجھے آج गई ना گئی نا تو شاید اس وجہ سے روم کلوز کر دیا گیا معذرہ چاہتا ہوں میں اچھا اچھا تو یہ آ جائیں جلدی جلدی आ जाए बैल्क्स पर भी आ जाए आप भाई अभी 28 भाई माशाला हैं इस रूम में आप लोग जल्दी जल्दी 28 आई डी वहां नजर आनी चाहिए अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं सब तो, वरना जितने सुन रहे हैं अपनी आईडी बनाएं, आ, मतब आईडी बनाए मतलब आई तो हो बनाई होगी मतलब उस आई से आप लोग लॉग लो इन हो जाए जी वाला हैलो भाई اللہ محمد وسلم چلیں جی ماشاءاللہ اللہ السلام سنی فور ایور بھائی اور کراچی والا بھائی ایڈوین کے طور پر آ گئے الحمد للہ الحمد ٹھیک ہے جی بہت اچھی بات ہے اور یہاں پر کون دیکھ رہا ہے پال ٹاک پر ایڈوین کے طور پر رضاء مدینہ بھائی آپ ہیں رضائے مدینہ بھائی آپ موجود ہیں یا آزم بھائی آپ یہ دونوں بھائی موجود ہیں یا نہیں ولم اچھا اچھا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ٹھیک ہے جی آپ لوگ اپنی آئی ڈی سے لاگ ان یہاں پر بھی ہم درد کا آغاز کرتے ہیں الحمدللہ رب الحمد اللہ المرسلین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 اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد و حدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاة و, و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سولویں سفارے سے متعلق درس ہم سماد فرما رہے ہیں اور کل ہم نے سورہ کحف شریف مکمل کی اور آج ہم نے سورہ مریم شریف کا آغاز کرنا ہے سورہ مریم کا نام مریم اس وجہ سے ہے کہ اس میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی انہا کا ذکر پاک موجود ہے اور قرآن کریم میں سورہ مریم شریف میں آیت نمبر سولہ میں اللہ تعالی نے ان کا نام پاک بھی بیان فرمایا وز قرفل کتاب مریم اور آپ اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کریں تو اللہ رب العزت نے ان کا نام پاک جو ہے وہ سورہ مریم شریف میں چونکہ بیان فرمایا ہے تو اس کا نام جو ہے وہ مریم رکھا گیا یوں تو قرآن کریم کی کئی صورتوں میں سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے لیکن اس صورت میں تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے کہ کس طرح اور کہاں ان کے پاس حضرت جبرائیل آئے وہ ان کو دیکھ کر کس طرح گھبرا گئی پھر جبرائیل نے ان کو لڑکے کی بشارت دی انہوں نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکارا ہوں پھر ان کے حمل کی صفت بیان کی ہے اور ان سے حضرت سید النعیسی روح اللہ علاء نبی جینا و علیہ صلاط وسلام کے تولد کی کیفیت بیان فرمائی ہے پھر ان کی قوم کا انہیں متعون کرنا اور حضرت سیدنا النعیسی علیہ صلاط و السلام کا والدہ کی براعت بیان کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے غرض کے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کہ متعلق کتنی تفصیل کسی اور صورت میں مجبور نہیں ہے اس لیے اس سورت کا نام مریم ہے متعدد احادیث اور آثار میں بھی اس صورت کو مریم کے نام سے موسم فرمایا گیا ہے امام طبرانی ابو نعیم اور دیلمی نے ابو بکر بن عبداللہ کے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا آج رات میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے آپ نے فرمایا آج رات کو مجھ پر سورہ مریم نازل ہوئی ہے اور امام ابن ابی شائبہ نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے زہر کی نماز پڑھی تو انہوں نے سورہ مریم تلاوت کی امام ابن سعد نے ہاشم بن عاصم سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ مقام زمین پر پہنچے آپ کے پاس برعیدہ بن الحسیب آئے اور مسلمان ہو گئے آشم بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے منزل نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سورہ مریم کی ابتدائی آیات سکھائیں اور امام ابن سعد نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں مدینے آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر میں تھے میں نے ابن غفار کے ایک شخص کو دیکھا وہ لوگوں کو صبح کی نماز پڑھا رہا تھا میں نے سنا اس نے صبح کی پہلی رکعت میں سورہ مریم پڑی اور دوسری رکعت میں ویلپی سین پڑھی سورہ مریم کا جو زمانہ نزول ہے جمہور کے نزدیک یہ سورہ مکی ہے یہ سورہ توحا سے پہلے اور سورہ کے بعد نازل ہوئی اورحا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہو چکی تھی لہذا اس سورت کا نزول بےسط نبوی کے چوتھے سال میں ہوا ہے مفت نے لکھا ہے کہ اس سورت کا نزول حبشہ کی طرف ہجرت سے پہلے ہوا ہے اور نجاشی کے دربار میں جعفر بن ابی طالب نے اسی صورت کی تلاوت کی تھی اس لیے ہم حبشہ کی طرف ہجرت کا کچھ حال لکھتے ہیں خافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ بکٹر بہت ظلم و ستم کرتے تھے ان کو مارتے پیٹتے تھے ان کی اہانت کرتے تھے بے کے پانچویں سال رجب کے مہینے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی وہ گیارہ مرد اور چار عورتیں تھیں ان میں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان حضرت سیدنا سید رقیہ حضرت سیدنا ابو حضیفہ حضرت سیدہ زبیر بن العوام حضرت سیدنا مصعب بن عمیر حضرت سیدنا عبد الرحمان بن عوف حضرت سیدنا عثمان ابن مضعن حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر صحاباتے امام محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان کس قدر شدید مصائب سے دوچار ہیں تو آپ نے فرمایا کاش تم حبشہ کی سرزمین کی طرف نکل جاتے کیونکہ وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور وہ صدق کی جگہ ہے حقی اللہ تمہارے لیے ان مصاحب سے کشادگی کر دے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فتنے کے خوف سے اپنے دین کو بچانے کے لیے حبشہ کی طرف نکل گئے اور یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی امام ابن اسحاق نے کہا پھر دوسرے گروہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اسما بن سے پھر پے پہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے اور وہاں بہت مسلمان جمع ہو گئے امام اسحاق میں کہا کہ جن مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی ان کے چھوٹے بچوں کے سوا اور جو بچے وہاں پیدا ہوئے ان کے علاوہ مسلمانوں کی تعداد تریاسی مرد تھی امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ اپنی صنعت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امر سلمہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم سرزمین حبشہ میں پہنچے تو انہوں نے ہمارے ساتھ اچھے پڑوسیوں کا سلوک کیا اور نجاشی نے ہمیں ہمارے دین کے اوپر پناہ دی ہم نے اللہ تعالی کی عبادت کی اور ہمیں کوئی ایزا نہیں دی جاتی تھی اور نہ ہم کوئی ناپسندیدہ بات سنتے تھے جب قریش کو ہماری خبر پہنچی تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ نجاشی کے پاس دو چالاک اور قوی بھی شخص بھیجے جائیں اور نجاشی کے پاس نایاب قسم کے تحفے بھیجے جائیں اور ان کے نزدیک جانوروں کی کھالیں بہت قیمتی تھیں تو انہوں نے بہت سی کھالیں جمع کی اور انہوں نے وہ کھالیں حبشہ کی تمام پادریوں میں تقسیم کر دیں اور انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیہ اور عمر بن العاص کے ہاتھ یہ کھالیں بھیجی تھیں اور ان سے کہا تھا کہ نجاشی سے بات کرنے سے پہلے تمام پادریوں میں یہ تحائف تقسیم کر دینا پھر نجاشی کے پاس جانا اور پہلے اس کو یہ تحائف دینا پھر اس سے یہ سوال کرنا کہ وہ ان لوگوں کو تمہارے حوالے کر دے چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں کہ وہ دونوں نجاشی کے پاس گئے نجاشی سے ملاقات سے پہلے اس کے پادریوں کو تحائف پہنچا دیئے اور ان سب سے کہا کہ ہمارے شہر کے چند نا سمجھ نوجوان اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں یہ نوجوان اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں اور آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے وہ ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم پہچانتے ہیں نہ آپ پہچانتے ہیں ہم ان کو واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں جب ہم اس سلسلے میں بادشاہ سے بات کریں تو آپ ہماری سفارش کریں کہ وہ ان سے بات نہ کرے اور ان کو ہمارے حوالے کر دے پادریوں نے کہا ہم ایسا ہی کریں گے پھر انہوں نے نجاشی کو بھی تحفے پیش کیے اس نے ان کے تحائف کو قبول کیا پھر انہوں نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ ہمارے شہر کے چند نادان نوجوانوں نے اپنے قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور وہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے انہوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں اور نہ ہم اور ہمیں آپ کے پاس ان کی قوم کے بزرگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ ہمارے ساتھ ان نوجوانوں کو بھیج دیں حضرت امر سلما نے فرمایا کہ عبداللہ بن ربیہ اور عمر بن العس کو سب سے زیادہ یہ بات ناگوار تھی کہ نجاشی ان صحابہ سے کوئی گفتگو کرے اس کے دربار کے سرداروں نے کہا ہے بادشاہ یہ سچ کہہ رہے ہیں ان کی قوم ان کے حالات کو زیادہ اچھی طرح جانتی ہے آپ ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیجیے یہ سن کر نجاشی غضبناک ہو گیا اس نے کہا نہیں خدا کی قسم میں ان کو ان کے حوالے نہیں کروں گا جن لوگوں نے آ کر میرے ملک میں پناہ لی ہے اور دوسروں کی بہ نسبت مجھے ترجیح دی ہے میں پہلے ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہتے ہیں اگر واقعہ ایسا ہی ہے جیسے ان لوگوں نے بیان کیا ہے تو میں ان کو ان کے حوالے کر دوں گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں ان کو واپس نہیں کروں گا اور جن لوگوں نے میرے ملک میں پناہ لی ہے میں ان کے ساتھ حسن سلوک برقرار رکھوں گا حضرت امن سلمہ فرماتی ہیں پھر بادشاہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بلایا جب بادشاہ کا پیغام پہنچا تو اصحاب رسول نے آپس نے مشورہ کیا کہ جب تم اس شخص کے پاس جاؤ گے تو کیا گے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں کچھ معلوم نہیں اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے متعلق کو ہدایت دی ہے اس معاملے میں جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا جب یہ لوگ دربار میں گئے تو نجاشی نے اپنے سرداروں کو قریب بلایا اور انہوں نے اپنے صحائف کھول لیے بادشاہ نے پوچھا وہ دین کیا ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور نہ تم میرے دین میں داخل ہوئے ہو اور نہ ان امتوں میں سے کسی اور کے دین میں داخل ہوئے ہو تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں تب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ سے یہ کہا کہ اے بادشاہ ہم جاہل لوگ تھے ہم گتوں کی عبادت کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے ہم بے حیائی کے کام کرتے تھے رشتوں کو منقطع کرتے تھے ہم پڑوسیوں سے بد سلوکی کرتے تھے ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا ہم اسی حالت پر تھے کہ اللہ نے ہمارے پاس ایک رسول کو بیچ دیا ہم اس کے خاندان کو اور اس کے صدق کو پہچانتے تھے اور اس کی امانت داری اور اس کی پاک دامنی کو جانتے تھے اس نے ہمیں اللہ کو واحد ماننے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا جن پتھروں اور بتوں کی عبادت کرتے رہے تھے اس کو ترک کرنے اور اس نے ہمیں سچ بولنے امانت ادا کرنے رشتہ جوڑنے پڑوسیوں سے اس نے سلوک کرنے حرام کاموں سے بچنے اور خون ریزی کو ترک کرنے کا حکم دیا اور اس نے ہمیں بے حیائی کے کام کرنے جھوٹ بولنے یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت کو بدکاری کی تہمت لگانے سے منع کیا اور ہم کو یہ حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اس نے ہمیں نماز پڑھنے ذکاب دینے اور روزے رکھنے کا حکم دیا پھر اس نے ہمیں اسلام کے احکام بتائے ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے اور وہ دین اور جو دین وہ لے کر آئے تھے ہم نے اس کی اتباع کی پھر ہم نے اللہ وہد کی عبادت کی ہم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور جو چیزیں انہوں نے ہم پر حرام کی تھیں ہم نے ان کو حرام قرار دیا اور جو چیزیں انہوں نے ہم پر حلال کی تھیں ہم نے ان کو حلال قرار دیا پھر ہماری قوم ہم پر حملہ آور ہوئی انہوں نے ہم کو ازیتیں دی اور ہمارے دین کی وجہ سے ہم کو آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ ہم کو اللہ کی عبادت سے بت پرستی کی طرف لوٹا دیں اور جن ناپاک چیزوں کو ہم پہلے حلال سمجھتے تھے ان کو پھر حلال کر ڈالیں پھر جب انہوں نے ہم پر بہت قہر اور ظلم کیا اور وہ زیادتی کر کے ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہو گئے تو ہم آپ کے ملک کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کو آپ کے ماں پر ترجیح دی اور ہم آپ کی بنا میں راغب ہوئے اور اے بادشاہ ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ آپ کے پاس ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ اکبر حضرت ام سلمہ ربی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نجاشی نے کہا کہ کیا تمہارے پاس اس پیغام میں سے کوئی چیز ہے جس کو وہ اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں نجاشی نے کہا پھر آپ اس میں سے کچھ مجھے سنائیں تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھی نجاشی ان آیات کو سن کر رونے لگا حتیٰ کہ اس کی داڑھی آنسو سے بھیگ گئی اور اس کے درباری بھی رونے لگے حتیٰ کہ ان کے مساحف بھیگ گئے پھر نجاشی نے کہا یہ دین اور جس دین کو منہ سے لے کر آئے تھے ایک ہی شاخ سے نکلے ہیں تم جاؤ پس اللہ کی قسم ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا حضرت امیر سلما نے کہا جب وہ دونوں نجاشی کے پاس سے چلے گئے تو عمر بن الحص نے کہا اللہ کی قسم کل میں نجاشی کے سامنے ان کے عیوب بیان کروں گا عبداللہ بن ربیہ نے کہا ایسا نہ کرو ہر چند کی انہوں نے ہمارے دین کی مخالفت کی ہے لیکن بہرحال وہ ہمارے رشتے دار ہیں عمر بن العاص نے کہا اللہ کی قسم میں نجاشی کو ضرور بتاؤں گا کہ ان لوگوں کا یہ ضام ہے کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بندے ہیں حضرت امر سلمہ نے کہا پھر صبح کو عمر بن العص نے جاسی سے کہا اے بادشاہ یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے متعلق ایک سنگین بات کہتے ہیں جائشی نے اصحاب رسول کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہو حضرت جعفر نے کہا ہم ان کے متعلق وہی کہتے ہیں جو ہم کو ہمارے نبی نے بتایا کہ وہ اللہ کے بندے اس کی پسندیدہ روح ہیں اور اللہ کا کریمہ ہیں اور جو اس نے مقدس سنواری مریم کے سینے میں ڈالا تھا پھر نجاشی نے زمین سے ایک تنقہ اٹھا کر کہا کہ تم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے جب نجاشی نے یہ کہا تو اس کے قریب کھڑے ہوئے درباری غضبناک ہو گئے تو نرجاشی نے کہا اگرچہ تم کو ناگوار ہے اور صحابہ سے کہا کہ تم کو اس زمین میں امان ہے جو شخص تم کو برا کہے گا اس کو سزا دی جائے گی یہ اس نے تین بار کہا مجھے یہ پسند نہیں کہ خاں مجھ کو سونے کے پہاڑ دیے جائیں اور اس کے بدلے میں کوئی شخص تم کو ایزا دے ان لوگوں نے جو ہدیے دیے تھے وہ ان کو واپس کر دو ہمیں ان کی ضرورت نہیں خدا کی قسم جب اللہ نے مجھے یہ ملک دیا تھا تو اس نے مجھ سے رشوت نہیں دی تھی تو میں کیسے رشوت لے سکتا ہوں حضرت امیر سلمہ نے کہا وہ دونوں نہایت ناکام ناموراد ہو کر واپس چلے گئے اور ہم اس ملک میں بہت اچھی طرح رہتے رہے پھر جب نجاشی پر اس کے دشمنوں نے حملہ کر دیا تو ہم اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہے عطا کے نجاشی اپنے دشمنوں پر غالب آ گیا ہم اس کے ملک میں بہت حفظ و اما سے رہے حتہ کے ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ گئے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو یہ سورائے مریم کی فضیلت پر جو ہے ہم نے آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا ہے جس طرح دیگر مکی صورتوں کا موضوع اللہ تعالی کے وجود اور اس کی وحدانیت کا اس بات ہے اسی طرح اس صورت کا بھی یہی موضوع ہے اور اس سورت کی مختلف آیتوں کے ذمن میں اسی موضوع کو دہرایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور جزا اور سزا کو بھی ثابت کیا گیا ہے اس سورت کا افتتاح حضرت یاحیہ بن زکریہ علیہ السلام کی ولادت سے کیا گیا ہے ان کے باپ حضرت زکریہ علیہ السلام شیخ فانی تھے اور ان کی والدہ بانج تھیں ان سے اولاد نہیں ہوتی تھی لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ عادت کے خلاف بھی چیزوں کو وجود میں لے آتا ہے اور ان آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ضفری علیہ السلام ایک نیک مرد تھے انہوں نے اولاد کی دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان آیات میں یہ ذکر بھی ہے کہ اللہ نے بچپن میں حضرت سیاہی علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی اس کے بعد مقدس قواری سیدہ مریم سے بغیر باپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے تاکہ یہ خلاف عادت کاموں پر اللہ کی قدرت کی دوسری دلیل ہو جائے اور اس کے بعد سیدہ مریم کو جو تعان و تشمی کا سامنا ہوا اور لوگوں نے ان کو ملامت کی اور حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے جھولے میں حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا وہ نو مولود تھے پھر حضرت عیسی علیہ السلام نے جھولے میں کلام کیا اپنی ماں کی پاک دامنی بیان کی اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور اس ضمن میں عجیب و غریب واقعات ہیں حضرت مریم کو ندا کی گئی کہ وہ کھجور کے درخت کو ہلائیں تو ان پر ترو تازہ کھجوریں گریں گی تو ان اس کی تفصیل آپ سماپت فرمائیں گے ابھی درخت کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے یہود و نصارہ میں اختلاف وجود میں آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے عرفی باپ آزر سے منافشے کا ذکر ہے اور یہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑھے تھے اور ان کی بیوی حضرت سارہ بانج تھی اور اللہ نے خلافی عادت ان کو اولاد ادا کی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس سے پہلے حضرت حاضرہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے پھر حضرت مف علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے دیکھ لوگوں کے بعد میں آنے والے لوگوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اپنی باطل الخواہشات کی پیروی کی ان کا ذکر ہے اللہ نے مشرقین کو ڈرایا ہے حشر کے دن اللہ مومنین کو جنت میں داخل فرمائے گا یہ تمام مضامین بھی اس آیات مقدسہ میں شامل, ان اس سورہ پاک میں شامل ہیں تو متعدد موضوعات ہیں اور چونکہ حضرت سید سید بی, بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر یہاں پر کسرت کے ساتھ ہے اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ مریم تو یہ تو ہم نے آپ کو اس سورت کا تعارف مختصر طور پر پیش کیا ہے آئیے اس سورت کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عین راہیم کا اب بہ ز کر یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زریہ پر کی سبحان اللہ پہلی آئس حروف مقطعات پر مشتمل ہے کافا یا احساس اور حروف مقطعات کی تفصیل متعدد مرتبہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ اس کا حقیقی علم تو اللہ اور اللہ کے برطانے سے نبی پاک علیہ السلام کو ہے لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام نے حروف مقتع کا علم جو ہے وہ عام نہیں فرمایا لہذا بعض مفسرین نے اندازے سے ان کی مطلب جو ہے وہ تشریحات کی ہی ہیں لیکن حقیقت اللہ اور اس کا رسول جانے علماء فرماتے ہیں کہ کاف سے مراد ہے کافی ہاں سے مراد ہے ہادی یا سے مراد ہے حکیم عین سے مراد ہے علیم صاد سے مراد ہے صادق اس کو ابن عزیز کشحری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا یعنی وہ اپنی مخلوق کے لیے کافی ہے اپنے بندوں کے لیے حادی ہے ان کے ہاتھوں پر اس کا ہاتھ ہے وہ ان کا عالم ہے اور اپنے وہ ان کا عالم ہے اور اپنے وعدے میں صادق ہے حضرت ابن عباس نے بھی یہی روایت کہ کی ہے کہ کابھا یا انصاف اللہ کے اسما میں سے ایک اسم ہے سبحان اللہ اور پھر جو فرمایا گیا کہ یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی یعنی جس چیز کا تم پر بیان کیا جائے گا وہ تمہارے رب کی رحمت ہے جو تم پر تلاوت کیا جائے گا وہ تمہارے رب کی رحمت ہے یہ تمہارے رب کی رحمت, رب کی رحمت کا ذکر ہے یہ رحمت اللہ نے اپنے بندے حضرت سیدنا ذکریہ علیہ السلام پر کی تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت سیدنا ذکری علیہ السلام کی امت پر رحمت ہو کیونکہ اللہ نے انہیں ایمان اور اعم صالحہ کی ہدایت دی اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر رحمت ہے کیونکہ اللہ نے یہ بتایا کہ حضرت ذکری علیہ السلام نے کس طرح تواز و آجزی اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ سے جو مراد بھی مانگنی ہو اس سے اسی طرح دعا مانگنا چاہیے اور دعا کا یہ طریقہ بتانا آپ پر اور آپ کی امت پر رحمت ہے چنچے آئت نمبر تین بہ ندا جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا اللہ اکبر یعنی اخفا یعنی اس سے مراد یعنی اخلاق سے معمور ہونا اور یہ بھی ہے کہ پیرانہ سادی کی عمر میں یعنی بڑھاپے کی عمر میں جب کہ سن شریف پچہتر یا اسی برس کا تھا اولاد کا طلب کرنا احتمال رکھتا تھا کہ عوام اس پر ملامت کریں اس لیے بھی اس دعا کا اقفا مناسب تھا یعنی ظہر فرما کر یہ دعا نہ کی گئی ایک اور یہ بھی ہے کہ ذوق پیری کے باعث حضرت کی آواز بھی ضعیف ہو گئی تھی جو فرمایا گیا نا کہ آہستہ آواز میں پکارا تو آپ خود بھی سوچیں کہ اسی سال کا ایک بڑھا شخص موجودہ دور میں بھی اگر اپنے اولاد کی دعا مانگے گا تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ پیاری اسی سال کی عمر اس کی ہو گئی اور یہ ابھی اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے تو عجیب سا لگے گا نا یہ مطلب ایک فطرت ہے انسان کی کہ اتنے بڑھاپے میں کوئی اولاد کی دعا مانگے تو عجیب و غریب لگے گا تو حضرت ذکری علیہ السلام کی عمر مبارک بھی چونکہ بہت زیادہ ہو چکی تھی لہذا آپ نے آہستہ اللہ رب العزت کی بار... بارگاہ میں یہ دعا فرمائی سنا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بلکہ اگلی آئے سے پہلے یہاں پر میں ذکر خفی سے متعلق بھی بتاتا جلو کہ یہ جو فرمایا گیا کہ جب اس نے اپنے رب کو آہستہ بکارا ندا ان خفی تو ذکر خفی کی بھی فضیلت معلوم چلی یعنی حضرت زکری علیہ السلام نے آہستگی سے چپکے کے چپ کے دعا کی اللہ کے نزدیک بلند آواز سے چپکے کے چپ کے دعا کرنا دونوں برابر ہیں چپ کے چپ کے دعا کرنا اس لیے اولا ہے کہ اس میں اخلاص ہے لوگوں کے سامنے دعا کریں گے تو خطرہ ہے کہ ریاکاری نہ آ جائے اب حضرت ابو مساشری سے متعلق عزیز نے ذکر خفی کی فضیلت میں فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے لوگ بلند سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اپنے اوپر نرمی کرو تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو تم سمیع اور قریب کو پکار رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے سبحان اللہ تو اس میں بھی ذکر خفی کی فضیلت معلوم چلی سنا کہ یہ بخاری کی حدیث سی جو آپ نے سنی ہے مصنف ابن شعیبہ کی حدیث سنیں حضرت سیدنا الاحب بن ابی بقاص رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو اور بہترین رزق وہ ہے جو بقدر کفایت ہو سبحان اللہ اور ایک اور حدیث بھی سماعت فرما مسند ابو یعلا کی حدیث ہے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بیان فرماتی ہیں کہ جو نماز مسواق کے ساتھ پڑی جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس نماز پر ستر درجے فضیلت دیتے تھے جو بغیر مسواق کے پڑی جائے اور آپ فرماتے تھے جب قیامت کے دن اللہ تعالی مخلوقات کو ان کے حساب کے لیے جمع فرمائے گا اور فرشتے ان اعمال کو لے کر آئیں گے جن کو انہوں نے لکھ کر محفوظ کیا ہے تو اللہ ان سے فرمائے گا دیکھو کوئی چیز رہ تو نہیں گئی فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ہمیں علم ہو اور جس کی ہم نے حفاظت کی ہو ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے اور اس کو لکھ لیا ہے تب اللہ تبارک کا مطالعہ فرمائے گا بے شک ہمارے پاس ایک چیز چھپی ہوئی ہے جس کو تم نہیں جانتے اور اس کی میں خود جزا دوں گا اور وہ ذکر خفی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سے بڑھاپے کا ببو کا پھوٹا اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا اللہ اللہ الفاظ دیکھیں حضرت ذکری علیہ السلام کے جن کے ساتھ انہوں نے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی ہے عرض کر رہے ہیں عرض کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی ہڈی کمزور ہو گئی سے مراد یعنی بڑھاپا ہے ضعیف ہو چکا ہوں ہڈیاں جو نہایت مضبوط عضو ہیں اس میں کمزوری آ گئی ہیں ظاہرہ تو باقی آغاہ کا حال بیان کرنے کے مطلب جو ہے وہ حاجت نہیں جب ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں تو جسم بھی کمزور ہو گیا کہ سر سے بڑھاپے کا ببو کا پھوٹا اس سے مراد ہے کہ تمام سر سفید ہو گیا بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر شکیٰ کبھی نام مراد نہیں رہا انہیں یعنی ہمیشہ تعے میری دعا قبول کی اور مجھے مستجاب کیا ہے میں نے جب بھی اے میرے رب تجھے پکارا ہے تو نے مدد فرمائی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ کبارکا وطالع اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور اس کا ذکر یہاں آپ نے سما کیا دیکھیے دعا کے آداب بھی ہمیں اس آیت سے معلوم چل رہے ہیں حضرت ذکری علیہ السلام نے یہ عرض کیا تھا کہ جو ہے میرے سر کے بال جو ہے سر سے بڑھاپے کا بابو کا پھوٹا یعنی بال سفید ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہا کہ میرے سر میں بڑھاپا بڑک اٹھا ہے اور اللہ تعالی نے ظاہر ہے کہ سفید بالوں کی بھی لاج رکھی تو دعا میں ایسے امور کا ذکر کرنا مستحب ہے جن سے دعا کرنے والے کی عاجز کا اظہار ہو اب دیکھیے ہڈیاں کمزور ہو گئیں سفید بال ہو گئے تو یہ بندہ اپنی حقیقت اور آجزی بیان کر رہا ہے اور اللہ تعالی عجزی کو قبول فرماتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب یہ عرض کیا گیا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں تو چونکہ انسان کے جسم کے زیادہ مضبوط اور سخت اعضا جو ہیں وہ ہڈیاں ہی ہوتی ہیں اور جن کے مقابلے میں گوشت اور خون کمزور ہوتا ہے اور جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں تو جسم کے باقی اعضا اور زیادہ کمزور ہوتے ہیں آغاز ڈیلے ہو جاتے ہیں پورا جسم نرم اور کمزور ہو جاتا ہے تو یہ انہوں نے دعا کی ہے پھر یہ بھی کہا کہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا تو گویا حضرت زفری علیہ السلام نے یہ کہا کہ تُو نے پہلے میری دعا کو رد نہیں کیا تھا حالانکہ اس وقت میرا جسم قوی اور توانا تھا اور مجھے اتنی شدید حاجت نہ تھی تو اب جب کہ میرا جسم کمزور اور لازر ہو چکا ہے اور مجھے دعا کے قبول ہونے کی پہلے سے زیادہ احتیاج ہے تو میں اے اللہ تیرے کرم کا زیادہ محتاج ہوں اور مجھے کب بھی امید ہے کہ اب تو ضرور میری دعا کو قبول فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ آیت نمبر پانچ اور چھ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اور مجھے اپنے بال اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے اور میری عورت بانج ہے تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھائے یاری سنی واری سول من عقوب وبی ربی وہ میرا جان نشین ہو اور اولاد یا کا وارث ہو اور اے میرے رم اسے پسند زیدہ کر سبحان اللہ اس میں فرمایا گیا کہ مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے یعنی سچا ذات وغیرہ کا کہ وہ شریر لوگ ہیں کہیں ہی میرے بعد دین میں رکھنا اندازی نہ کریں جیسا کہ بنی اسرائیل سے مشاہدے میں آ چکا ہے اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ پہلے سپارے سے تفسیر سن رہے ہیں بنی اسرائیل کی اڑنی ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کیسی قوم تھی اللہ نے بڑی نعمتیں ان کو اپنے نبیوں کے صدقے عطا فرمائیں لیکن ان کا حال اکثر خراب ہی رہا ان میں کم لوگ جو تھے وہ پرہیزگار تھے سنا چل حضرت ذکری علیہ السلام یہ عرگ کر رہے ہیں کہ میری عورت مانج ہے تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھائے یعنی میرے علم کا حامل ہو میرے علم کا حامل ہو وہ یاری سونی وہ میرا جانشین ہو وہ یاری من علی یعقوب اور اولاد یعقوب کا وارث ہو اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر یعنی اپنے فضل سے اس کو نبوت نہ فرما اللہ نے حضرت علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالی نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تو بیٹے کی دعا کرنے میں حرج کی بات نہیں ہے یہ نبیوں نے بھی بیٹوں کی دعا مانگی ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالی بیٹی عطا فرما دے تو اب اس پر جو ہے وہ ناک بوں نہیں چڑھانا چاہیے یہ انتہائی افسوسناک رویہ ہے بعض لوگوں کا کہ بیٹی پیدا ہونے پر ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں ایسے جاہلوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بیٹا یا بیٹی جو کچھ بھی عطا فرمانا ہوتا ہے وہ اللہ نے عطا فرمانا ہوتا ہے اس میں میاں بیوی کا ماں باپ کا اپنا کوئی رول نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کو کیا عطا فرمانا اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے بھی ہم نے یہ آپ کے سامنے نقطہ بیان کیا تھا کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو مار دیا تو اس کے بدلے اللہ نے ان کے والدین کو ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی کی زوجیت میں آئی اور اسی اولاد میں بھی اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا تو بیٹی کتنی پیاری ہوتی ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا سپا کا مقوم ہے کہ بیٹیوں سے محبت کرو کہ میں بھی بیٹیاں میں بھی بیٹیوں والا ہوں اور بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں سبحان اللہ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹی ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے یہ ندا دیتا ہے کہ میں اس کے باپ کا کفیر ہو گیا یعنی اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے سپرد لے لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب ذمہ داری تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فالق فرماتا ہے رزق بھی عطا فرماتا ہے لیکن اب جو شادی یا دیگر معاملات میں جو ہیں وہ انتہائی فضول اخراجات کرتے ہیں وہ تو پھر اپنے پاؤں پہ خود ہی الاڑا مار رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس آیت میں آپ دیکھیے دونوں آیتوں میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے کس طرح نیک سال نرینہ نبی اولاد کی دعا کی دیکھیں آج ہم نبی اولاد کی دعا نہیں کر سکتے یہ دعا تو شرعن جائز ہی نہیں ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا لیکن ہم ولی دعا تو کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اولاد نرینہ عطا فرمائے جو کہ ولی ہو ولی اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور جن جن کے ہاں اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ماں باپ کو ہم سب کو بھی ولایت کے درجے عطا فرمائے یہ تو دعا ہو سکتی ہے اس میں تو شرم کوئی حرج کی بات نہیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے چنانچہ جب حضرت ذکری علیہ السلام نے دعا کی تو ارشاد فرمایا گیا آئس نمبر سات ہے یا ان نہ شیرو کبھی غلام قبل اے زکریہ ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحیا ہے اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا کیا بات ہے مدینے کی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی اولاد کی بشارت بھی دی ہے اس کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا ہے کہ بیٹا عطا فرماؤں گا اس کا نام یا, یا ہے اور اس نام کا ہم نے اس سے پہلے کوئی پیدا نہیں کیا تو یاد رکھیے مفسرین کے دو گروہ ہیں یہاں پر ایک تو یہ کہ حضرت ذکری علیہ السلام کو یہ بشارت اللہ نے دی یا فرشتوں کے ذریعے اللہ نے دی تو اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ذکری علیہ السلام کو یہ بشارت اللہ نے دی تھی کیونکہ اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا ہے کہ حضرت ذکری علیہ السلام نے اللہ سے خطاب کیا تھا اور سوال کیا تھا تو تقاضا یہ ہے کہ دعا کے جواب میں اللہ نے انہیں بشارت دی ہو سبحان اللہ تو کیا بات ہے مدینے کی اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح جو ہے وہ اپنے پیاروں کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے اور فرماتا ہے یحییٰ کا لفظ جو ہے وہ حیات سے بنا ہے اور حضرت سیدنا یاہیا علیہ السلام کا نام یا رکھنے کی کئی وجوہات ہیں حضرت ابن عباس ردی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کی ماں کا بانج پن دور کر دیا ویا وہ مکمل خاتون ہو گئی حضرت قفاظہ نے کہا کہ اللہ نے حضرت سیدنا یحیٰ علیہ السلام کا دل ایمان اور اطاعت سے زندہ کر دیا کیونکہ اللہ مومن اور اطاعت گزار کو زندہ اور کافر اور آسی کو مردہ فرماتا ہے اللہ نے قرآن میں ایمان اور اطاعت کو زندگی سے تعبیر کیا ہے یا کم اے ایمان والو جب اللہ اور رسول تمہاری حیات آفنی کاموں کے لیے تمہیں بلائے تو حاضر ہو جاؤ ان نقل قسم علم بے شکاب مردوں کو نہیں سناتے تو یہ دلیل کے طور پر ہم نے یہ دعائتیں پیش کی ہیں پھر حضرت یاہی علیہ السلام کو اللہ کے راہ میں ظلمن شہید کر دیا گیا تھا اور اللہ نے اس کو زندہ فرمایا ہے اس لیے ان کا نام یحییٰ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ایت نمبر 8 قال رب اننا يكن لي غلام وكانتي راتي اخيرا وقد بلغت من الكبر بيتي جا عرض کی اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا تو یاد رکھیے یہ سوال استبعاد نہیں بلکہ مقصود یہ دریافت کرنا ہے کہ عطا فرزند کس طریقے پر ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بے یقینی والا معاملہ نہیں ہے معذ اللہ یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے یہ اللہ کہ میں تو بڑھاپے میں سوکھ جانے کی حالت کو ہو گیا ہوں تو جو تو نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے یحییٰ عطا فرمائیں گے تو یہ بیٹا کس طریقے پر ہوگا کیا دوبارہ جوانی عطا فرمائے گا یا اسی حال میں فرزند عطا فرمائے گا یعنی تو کس طرح بیٹا عطا فرمائے گا یہ سوال جو ہے وہ کیا گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ کیونکہ حضرت ظفری علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں بڑا مرتبے والے ہیں جلیل القدر نبی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے طریقہ پوچھا ہے کہ یا اللہ کیا میں جوان ہو جاؤں گا یا اسی بڑھاپے میں میری باج عورت سے ہی تو اولاد عطا فرمائے گا کیونکہ اللہ جو چاہے کرے ان اللہ کل قدیر چنانچہ ارشاد خداوندی ہے آئس نمبر نوال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 اور رب نے کیا فرمایا ہے اب ذرا غور فرمائیں بہت سے ذرا غور فرمائے پچھلی آیت کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور اب کیا فرمایا جا رہا ہے تو بلکہ میں دو تین آیتیں پیچھے سے آپ کو سناتا ہوں صرف ترجمہ ذرا غور فرمائیے دیکھیے حضرت ذفری علیہ السلام نے دعا کی عرض کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سے بڑھاپے کا ببو کا فوٹا اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نام اراد نہ رہا اور مجھے اپنے بعد اپنے خرابت والوں کا ڈر ہے اور میری عورت باز ہے تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھائے وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یاقوب کا وارث ہو اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر یہ تو دعائیں ہو گئی اب اللہ کا جواب سنیں اے زکریہ ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یا, یا ہے اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا تو اب جب یہ خوشخبری اللہ سے سن لی تو حضرت ذخیرہ علیہ السلام کیا عرض کر رہے ہیں عرض کی اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا یعنی میری حالت تو یہ ہے تو کیا مجھے تو جوان فرمائے گا تو پھر اولاد ہوگی یا میری بال بیوی سے ہی تو اپنی قدرت کاملہ کے تحت اولاد عطا فرمائے گا تو رب فرماتا ہے کال قزال فرمایا ایسا ہی ہے یعنی تمہیں دونوں تمہیں دونوں سے لڑکا پیدا کرنا منظور ہے تمہیں جوان نہیں کروں گا تم جس حالت میں ہو ایسے ہی تمہیں عطا فرماؤں گا تیرے رب نے فرمایا کال اور کا تیرے رب نے فرمایا علی ح وہ مجھے آسان ہے یعنی تم جس حالت میں بھی ہو سوکے ہوئے ہو بڑھ ہو مجھے آسان ہے اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے اس وقت بنایا ولن تک سہی آ جب تچھ بھی نہ تھا اللہ اللہ اللہ کیا بات ہے یعنی تو جو معدوم کے موجود پر کرنے پر حاضر ہے اس سے بڑھاتے میں اولاد فرمانا کیا عجب یعنی جب اللہ نے سب کو پیدا کر دیا جب ہم سب کہیں بھی نہیں تھے ہمارا وجود بھی نہیں تھا اللہ نے ہماری روحیں بھی بنائی ہمارا جسم بھی بنایا تو جب اللہ ہمیں ادم سے وجود میں لے آیا ہے تو بڑے آدمی کو اولاد عطا فرمانا یہ کوئی بعید نہیں اللہ کی قدرت میں شامل ہے تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو جو ہے وہ عطا فرمایا جواب کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ ارشاد خدا بندی ہے کوئی نشانی دے دے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تُو تین رات دن لوگوں سے کلام نہ کرے بلا چنگا ہو کر اب دیکھیے عرض کی حضرت ذکیر علیہ السلام نے اے میرے رب مجھے کوئی نشانی دے دے نشانی دے دے سے مراد کیا ہے یعنی جس سے مجھے اپنی بیوی بی کے حاملہ ہونے کی معرفت حاصل ہو جائے مجھے معلوم چل جائے کہ میری زوجہ جو ہے وہ امید سے ہو گئی ہیں تو رب فرماتا ہے کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین رات دن لوگوں سے کلام نہ کرے بلا چنگا ہو کر یعنی صحیح سالم ہو کر بغیر کسی بیماری کے اور بغیر گنگا ہونے کے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان ایام میں آپ لوگوں سے کلام کرنے پر قادر نہ ہوئے جب اللہ کا ذکر کرنا چاہتے تو زبان کھل جاتی لیکن لوگوں سے کلام نہیں فرماتے تھے لوگوں سے کلام نہیں فرما سکتے تھے لیکن اللہ کا ذکر فرماتے تھے اسی زبان سے تو یہ نشانی تھی اس بات کی کہ اللہ تعالی نے ان کی زوجہ کو جو ہے وہ الحمدللہ امید عطا فرما دی ہے مدینے کی کیا بات ہے مدینے کی یہ اللہ تعالی نے نشانی دی اب یہ نشانی جب ظاہر ہو گئی تو حضرت ذکری علیہ السلام کو معلوم چل گیا کہ ہماری زوجہ جو ہے وہ امید سے ہیں اب اللہ رب العزت نے عطا فرمانا ہے پیارا پیارا بیٹا جو کہ نبی ہے اور اس کا نام کیا ہے حضرت سیدنا علیہ سنا آیت نمبر گیارہ فق راجا من المر فاسد بشو بخر تو اپنی قوم پر مسجد سے باہر آیا تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح شام تصدیق کرتے رہو تو اپنی قوم پر مسجد سے باہر آیا یعنی جو اس کی نماز کی جگہ تھی حضرت ذکری علیہ السلام کی اور لوگ پس محراب انتظار میں تھے کہ آپ ان کے لیے دروازہ کھولیں تو وہ داخل اور نماز پڑھیں تو جب حضرت ذکری علیہ السلام باہر آئے تو آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا گفتگو نہیں فرما سکتے تھے یہ حال دیکھ کر لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا حال ہے تو فوہ تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تصدیح کرتے رہو یعنی حزب عادت فجر و اثر کی نماز ادا کرتے رہو اب حضرت ذکری علیہ السلام نے اپنے کلام نہ کر سکنے سے جان لیا کہ آپ کی بیوی صاحبہ حاملہ ہو گئی ہیں اور حضرت یائی علیہ السلام کی ولادت سے دو سال بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا فرمایا قرآن پاک میں ہے ارشاد خداوندی ہے یا کتاب مضبوط تھام اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی سبحان اللہ اب میں اس آیت کی تفسیر ذرا بعد میں کرتا ہوں یہاں پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت ذفری علیہ السلام جو مسجد سے باہر آئے اور یہ جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں فقراجہ اعلیٰ قومی من المحراب تو اپنی قوم پر مسجد سے باہر آیا تو یہ محراب جو ہے نا کا لفظ حرب سے بنا ہے گویا جس جگہ کھڑے ہو کر نماز حضرت ذکری علیہ السلام پڑھتے تھے اس جگہ کھڑے ہو کر وہ اپنے نفس امارہ شہوات اور شیطان سے جنگ کرتے تھے اور محراب بلند جگہ کو کہتے ہیں جو جگہ زمین سے بلند ہو وہ اس جگہ محراب بنایا کرتے تھے اس سائد کا مانا یہ ہے کہ اس جگہ کھڑے ہو کر انہوں نے جانتا اور اشارے کے ساتھ قوم سے فرمایا کہ تم صبح اور شام تک بھی پڑا کرو ٹھیک ہے تو اب یہ مطلب جو ہے وہ یہاں پر ایک بات یہ بھی ارض کر دوں کہ بعض ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محراب مسجد سے خارج ہوتی ہے اس لیے امام کا محراب میں کھڑا ہونا مکرو ہے حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے محراب مسجد کا حصہ ہوتا ہے تو آئت نمبر بارہ سے پندرہ تک تلاوت کر رہا ہوں اور آج کے درس قرآن کی یہ آخری آئتے ہیں چنانچہ ارشاد خداوندی ہے یا قبل کتابہ و عطین حکم صبیہ اے یا کتاب مضبوط تھا اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی و ذکات و تقیہ اور اپنی طرف سے مہربانی اور ستھرائی اور کمال ڈر والا تھا و وَلَمْ یقن جب اصیا <عَتِيَّا> اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا زبردست وا نا فرمان نہ تھا و سلام علئی یو ما و یو مموت <حَيَّا> اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے یہ تین آیتیں ہیں جو آپ نے سماج فرمائی ہیں اور آج کے درس قرآن سے متعلق بھی آخری آیتیں ہیں اس کی میں کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں فرمایا اے یحییٰ کتاب مضبوط تھام یعنی تو کو مضبوطی سے تھام لو اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی یعنی جب کہ آپ کی عمر شریف تین سال کی تھی اس وقت میں اللہ نے آپ کو عقل کامل عطا فرمائی اور آپ کی طرف وہی کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے اور اتنی سی عمر میں فہم و فراست اور کمال عقل و دانش قواری کے عادات میں سے ہے اور جب بکر میں ہی کا یہ حاصل ہوا تو اس حال میں نبوت ملنا کچھ بھی بعید نہیں لہذا اس آیت میں حکم نبوت مراد ہے یہی قول صحیح ہے بعض مفسرین نے اسے حکمت یعنی فہمت اور عید کافی دین بھی مراد لی ہے اور منقول ہے کہ اس کم سنی کے زمانے میں بچوں نے آپ کو کھیل کے لیے بلایا تو آپ نے فرمایا ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تو اللہ بھی فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بچپن ہی میں نبوت دی اور اپنی طرف سے مہربانی عطا کی اور ان کے دل میں رکت رحمت رکھی کہ لوگوں پر مہربانی کریں اور وضاح کا ستھرائی بھی عطا فرمائی حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ زکاء سے یہاں تاعت و اخلاص مراد ہے اللہ نے ان کو اخلاص عطا فرمایا اور کمال ڈر والا تھا انہیں یعنی آنکھوں الہی سے بہت گریا ازاری کرتے تھے روتے تھے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے رخسار مبارک پر آنسو سے نشان بن گئے تھے اللہ کے خوف سے مطلب جو ہے اتنی مطلب جو ہے وہ جو ہے وہ رویا کرتے تھے اللہ اکبر اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا اور زبردست و نا فرمان نہ تھا یعنی آپ نہایت متوازے اور خلیق تھے اور اللہ کے حکم کے موتی تھے سلام علیہ اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا یعنی یہ تینوں دن بہت اندیشہ ناک ہے کیونکہ ان میں آدمی وہ دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے نہیں دیکھا اس لیے ان تین موقعوں پر امن و سلامتی عطا کی گئی اللہ تعالی نے جو ہے وہ امن عطا فرمایا سلامتی عطا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک وطا جل جلال اپنی بار گاہ میں جو ہے وہ اس درس کو قبول فرمائے آمین اللہم آمین آمین وما علینا اللہ عام وما تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمد للہ آیت نمبر پندرہ تک آپ نے سورہ مریم شریف کا درس سنا ہے تو ان شا اللہ تبارک کا وطالعہ نیکسٹ ٹائم آیت نمبر 16 سے ہم درس قرآن کا آغاز کریں گے انشاء اللہ و تعالی ناز شریف فلے فرما فرمانے ایک نعب شریف کے بعد انشاءاللہ پھر اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات دے سکیں انشاءاللہ شاء اللہ تبارے تو دل میں مدینہ آپ تو یہاں پالٹا پر آ جائیں اور یہ بیلیکس پر کون بھائی آئیں گے ہینڈ ریز کریں آرزو مدینہ آئیں گے ٹھیک ہے جی آ جائیں دونوں مائک پر اور نعد شریف پلے فرما دیں